مختلف یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں تفسیر خزائن العرفان میں ہے بڑی خبر سے مراد یا قرآن ہے یا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ کلَ سیامورسم کل سیال علم حدت و خلق نقم از و جالم کم سب ہاں اب جان جائیں گے پھر ہاں ہاں جان جائیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میکھیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائیاں چنی یعنی تعمیر کی تفصیل خزائن العرفان میں ہے ان چنائیوں سے مراد سات آسمان ہیں وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَعْتُونَ أَفْوَاجًا فتحتی اب بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا سل جی بکنت سورو جہنگ اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا رہتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانا اس میں کرنوں یعنی مدتوں رہیں گے لا فيها ولا إلا جزاء اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دو زخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلا سب ضبوبی ذبق بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور ہماری آیتیں حد بھر جتلائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب اینل متقین بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جو بنوالیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام لسم نفی حز میروکا کو سب جس میں نہ کوئی بے بات سنے اور نہ جھٹلانا صلاح تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے یعنی صفے بنائے کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے عزم دیا اور اس نے ٹھیک بات کہیل وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا صدق اللہ العظیم